الحمد الله رعا مين وصللاات وسلام لى س د المسلين اماما با اوزب من الشي تان بسم دسم الله الرحمن رحين صللات وسلام عليك یا رسول الله وعلى عق و حابق یا حبيب الله اصصللات وسلام علیک یا نب الله وعلى ع حرب یا نور الله مدری چینل کے ناظرین سلسلہ جنت کی تیاریاں میں آپ کو مرحبا کہتا ہوں آج ماہ رمضان چودہ سو تینتیس سنہجری کی نو تاریخ ہو چکی ہے الحمد للہ از وجل آٹھویں روزے کی افطاری وغیرہ کر کر ہم فارغ ہوئے ہیں آج ہمارے امیر سنت نے مدنی مذاکرے کے آخر میں بڑا پیارا مدنی پھول عطا فرمایا قبولیت دعا کے حوالے سے کہ اصل جیسے تو خیر وہ جو ہم عموماً جو افطار سے پہلے جو بیٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں وہ بھی بڑا بابرکت ایک وقت ہے لیکن بالخصوص جس چیز کی طرف نشاندہی کی ہے ابیر علیہ سنت نے وہ ہے افطار کر کے جیسے کہ آپ غروبِ آفتاب ہو گیا اور افطار آپ نے کی اب جیسے مثال کے طور پر پانی کا ایک گھونٹ آپ نے لے لیا اب وہ ایک پانی کا گھونٹ لینے کے بعد اب آپ کچھ دعا کر لیں ربنا آتی نسنا وفیل آخرتی حسنتوں وقین بنار یعنی یہ بہت جامع دعا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی سے دنیا اور آخرت کی بہتری اس کے ساتھ ساتھ پذاب نار یعنی آگ کے عذاب سے پناہ بھی مانگی جاتی ہے اسیت کا سوال ہے یا اللہ ہم سب کو اردو میں کہہ لیں یا اللہ مجھے آفیتا فرما یا اللہ ہم سب کو آفیت فرم اللہ انی اص العافیہ اللہ عملہ نس العافیہ یعنی یہ سارے جملے باپا کے نہیں تھے میں یہ دعا کے کچھ کلمات اپنی طرف سے پلس کر رہا ہوں مگر یہ دیکھا ہے اچھا چونکہ آپ دیکھتے ہوں گے منا افطار وغیرہ میں باپا مطلب قریب رہنے کی سعادت جو نصیب ہوتی ہے تو یہ دیکھا ہے کہ جب امیر سنت پانی کا گھونٹ لے لیتے نا پھر بسا ہاتھ اٹھا کر یہ یوں مطلب کہ آپ دعا ضرور کرتے ہیں الحمدللہ وہ موقع ملتا ہے تو اس وقت کبھی کچھ نہ کچھ آواز کان میں آ رہی ہوتی ہے تو وہ بڑی ایک تو امیر سنت کے متعلق جو ہمارے آج گمان ہیں اس کے بارے میں دیکھیں پھر قبولیت دعا اور یہ ساری چیزیں تو بڑا مطلب وہ رکت بھرا منظر ہوتا ہے یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا بات اوقات اذان جیسے غروب آفتاب کے بعد جب پانی پیتا ہے اس کے بعد ہی رقت تاریخ ہوتی ہے رو رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا قبولیت دعا کی وہ مخصوص ایک اس کا مطلب پرٹیکولر ایک کو پرفیکٹ ٹائم ہے کہ اس ٹائم پر مطلب کہ دعا کی قبولیت کے بڑے مواقع ہوتے ہیں ویسے جب ہم دعا کرتے ہیں و کام کا سن تو امن تو افطر تو تیرے دیے ہوئے رسک میں سے میں نے افطار کیا تو یہ مطلب معائنہ بھی اس طرح ہمیں رہنمائی کرتے ہیں کہ افطار کیا اب یہ دعا کر رہا ہے اللہ بھی دعا کرتے ہیں نا کرتے ہوں گے آپ بھی جب افطار کر لیا تو دیکھیں افطار کے فوراً بعد آپ نے دعا کی تو یہ قبولیت دعا کا بڑا ہی پنکتی اور بڑا ہی انمول وقت ہے گھر والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں اور پوری ایک طرح سے ایک فیملی ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے میں پہلے بھی ارض کی تھی کیا تھا کہ جب اس طرح پہلے کھانا بیٹھتے ہیں دسر خان پر تو اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے بڑی پیاری گھڑیاں ہیں تو جیسے مناجات جاتے ختم ہوئی آپ نے کھانا شروع کیا نا تو تھوڑی دیر روک لیں آپ دعا کریں والد صاحب دعا کریں والدہ دعا کریں اپنے کسی کم سین بچے سے دعا کروا لیں نابالغ بچے سے ہاں یقین مانے یہ غور کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو مثال کے طور پر میں ہوں ہم سب ہیں ہم غور کرتے ہیں بھائی ہماری عمر بڑی ہے مگر ہماری اگر شب و روز ہم دیکھے تو ہمارے ناما اعمال کا حساب کتاب بھی کتنا عجیب و غریب ہے گناہ کتنے ہمارے ناما امل میں بھرے پڑے یہ سب اس کا اندازہ کر سکتا اب وہ نابالغ جو بچہ ہے نا تو نابالغ بچے کے گناہ لکھے ہی نہیں جاتے ہاں نابالغ بچے کے گناہ نہیں لکھے جاتے یہ کتنی بڑی شہادت کی بات ہے اس نابالغ کے لیے ہمارے گھر میں اگر ایسے نابالغ بچے ہوں ایسے دعا کروا لیا کریں امیر سنت کرواتے ہیں دعا بلکہ فاروق اعظم ربضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے بارے میں ہم نے پڑھا سنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنو بچوں کو مدین منورہ میں بچوں کو فرمائے کرتے تھے بچوں دعا کرو فاروق بخشا جائے دعا کرو فاروق بخشا جائے آپ بھی اپنے بچوں کو کہہ دیا کرو بچوں دعا کرو تمہارا باپ بخشا جائے میں نے میل سنت کو چھوٹے چھوٹے بچوں کا کہتے ہوئے سنائے بیٹا دعا کرو اللہ الیاس قادری کی بھی حساب مغفرت کرتے اس طرح کی میں نے باپا کے کلیما سنیں آپ کے گھر میں بچے ہوتے ہیں دعا کروا لیا کرے ماں باپ ہوتے ہیں بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں یوں تو ماں بھی دعا دیتی رہتی ہے والد صاحب بھی دعا دیتے رہتے ہیں مگر کبھی ماں دعا کر دے تیرا بیٹا بخشا جائے تیرا بیٹا بزیر حساب کتاب کے جھنڈت میں چلا جائے ماں دعا کر دے ماں کو دے دعا کا وقت ہے والد صاحب کے پاؤں دبا رہے ہیں والد صاحب کو بھی خوشی نصیب ہو رہی ہے دعائیں نکل رہی ہیں سر میں درد ہو رہا ہے سر دبا رہے ہیں خوشی ہو رہی ہے والد صاحب کو کہہ دے ابو دعا کر دو تمہارا بیٹا بخشا جائے والد اپنے بیٹے سے دعا کروائے بیٹا دعا کر تمہارے والد صاحب کی بخش ہو جائے اس طرح ایک دوسرے سے دعائیں کرائے بچوں کی امی کو کہہ دے تھوڑی دور بچوں کی امی سے دعا نہیں ہو سکتی کیا پتا جنت کی کس مقام پر وہ پہنچ گئی اور ہم اس کا دیکھ دیکھ کر رش کریں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر آپ کے بارے میں میرے بارے میں کیا ہے ہم کیا جانے کہ اللہ تعالی نہیں میرے بارے میں کیا مقدر کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں ہمارے بچوں کی امی کے بارے میں ہماری ماں کے بارے میں، ہماری, کے بارے میں ہماری بہن کے بارے میں اللہ نے کیا مقدر کیا ہم کیا جانیں دعا کروایا کریں دل سے دعا کرے تو رسمی دعا کرے دعا کرے دعا کرے اچھی بات ہے یہ بھی اچھا کلیم ہے لیکن جس طرح گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو گھر کے لوگوں سے بھی تو دعا کروا لیا کرے نا ظاہر ہے کہ ضروری کہ باہر ہی کے لوگوں سے دعا کروائیں تو یوں ایک قبولیت ہے دعا کا وقت بڑے پیارے انداز سے امیل سنت نے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک گھنٹ پانی کا لیا اور پانی کا ایک گھنٹ لینے کے بعد پھر آپ کچھ دیر تک دعا میں مصروف رہے وہ چند سیکنڈ ہی وہ ہوتا پھر چونکہ اذان مغرب ہے پھر وہ جماعت بھی ادا کرنی ہوتی ہے پھر اسلام بہن کے ساتھ آ کر کھانا بھی ہوتا ہے اب دیکھیں کہ امیل سنت یہ آ چکے ہیں خان پر یعنی فوراً مغرب کی نماز نوافل وغیرہ پڑھ کر یہ فوراً دستر خان پر آ گئے, اب نیت بھی کروا رہے ہیں کھانا بھی کھائیں گے کھانا کھانے کے بعد اسلامی بھائیوں کو لے کر وہ پھر وہ دعائیں دعائیں وغیرہ جو ہوتی ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں تربیت کا سلسلہ بھی جاری ہے نا یہ بھی بچے ہیں امیر اللہ سنت کے ان سے بھی امیر سنت دعائیں کرواتے رہتے ہیں دعا کرو دعا کرو دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو بے حساب ہماری مقصد فرماتے ہیں آپ میرے لیے بھی دعا کریں میرے مدی چلک ناظر دعا کرے عمران بے حساب بخشا جائے میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرما دے ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہیں ہم سب ایک دوسرے سے محبت کریں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور ہماری یہی خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب اور رحم و کرم فرمائے دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان تکلیفوں میں ہیں اپوار کے ظلم و ستم کا شکار ہیں اللہ تعالی ان سب پر بھی رحم و کرم فرمائے رمضان و مبارک کا مہینہ ہے کہاں جانے کسی کیسی تکلیف ہے دنیا بھر میں مسلمان جھیلتے چلے جا رہے ہیں دکھ ہیں پریشانیاں ہیں اور بھی ظلم سے تم کے بازار گرم ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پر خصوصی فضل کرے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلموں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے آمین بجا اہندین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی میرے مدنی چینل کے ناظرین آج جنت کی تیاری کے حوالے سے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایسی آیات کریمہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہی نازر لوڑی تھی وہی کا سلسلہ جب منقطع ہوا مطلب وہی ختم ہوئی تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ایک قبلے کی جانب اپنا چہرہ مبارک کیا اپنے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی اللہ ہمیں اضافہ فرما ہمیں کم نہ کر ہمیں عزتوں سے نواز ہمیں زریل و رسوا نہ کر ہمیں عطا فرما ہمیں محروم نہ کر ہمیں فضیلت عطا فرما کسی اور کو ہم پر فضیلت نہ دے اور ہمیں اپنی رضا سے نواز پھر کہا مجھ پر دس آیات نازل ہوئی مجھ پر دس آیات نازل ہوئی ہے جس نے ان پر عمل کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا دس آیتیں نازل ہوئی وہ دس آیتیں سوریہ مومنون کی ابتدائی آیات ہیں سور مومنون یہ اٹھارواں پارا کی سورت ہے اور ترتیب کے حساب سے قرآن پاک کی تیئیسویں سورت ہے سور مومن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ان آیات کریمہ کا ترجمہ بیان کرتا ہوں پھر آیت کریمہ بیان کرتا ہوں پھر انشاءاللہ اس کے مطالعے جو مفسرین نے مختلف کلام کیے انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ جنت کی تیاری کے لیے قرآن پاک نے ہمیں کیسی رہنمائی کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ کنظلم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا آیت کریمہ سورہ مبارکہ شروع ہو رہی ہے قد افلح المؤمنون میں جو ترجمہ پڑھوں گا ٹرانسلیشن جو ہے وہ کنزل ایمان شریف سے ہے میرے آکا اعلی حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ قرآن ہے بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے یہاں فلاح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن پاک کے اندر اور فلاح کے حوالے سے جو لغت کے اعتبار سے بھی اگر ہم بات کریں تو فلاح سے جامع کوئی ایسا لفظ نہیں جو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہو یعنی یوں سمجھیے کہ فلاح کے کسی جزوی اور ادھوری کامیابی کا نام نہیں فلاح کسی جزوی یا ادھوری پارشلی انکمپلیٹ کامیابی کا نام نہیں بلکہ یہ لفظ دنیا اور آخرت میں مکمل کامیابی پر دلالت کرتا فلاح یہاں لفظ فلاح کا استعمال ہوا قرآن پاک میں قد افلح المؤمنون بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے اور فلاح کا تصور یا فلاح کا جو معنی ہے اور اس کی جو وسقت ہے وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی تو کتنا جامع لفظ ہے اب ہم غور کریں کہ آخر وہ کون سے مومن ہیں جو فلاح پانے والے ہیں دنیا و آخرت کی کامیابیوں کا صحرا جن کے سروں پر سجایا جاتا ہے وہ کون لوگ ہیں الزین خاشعون جو اپنی نماز میں گر گراتے ہیں یعنی یہ پہلا وس قرآن پاک ان کا بیان کرتا ہے میں ان اللہ تعالی ساتھ ساتھ ان کی وضاحت بھی آپ کو کرتا چلوں گا کہ نماز میں گر گرانے سے ہمارے مفسر نے کیا مراد لی کہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضا ساکین ہوتے ہیں بعد مفسری نے لکھا یعنی جو اپنی نمازیں گر گراتے ہیں نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں اب نماز میں گر گرانا کیا ہے اس کی وضاحت ہم سن رہے ہیں تاکہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں یعنی سنیں بھی اور اپنی اپنے آپ کو مطلب ریکٹیفائی بھی کرتے جائیں اپنے آپ کو درست بھی کرتے جائیں تاکہ ہماری نمازوں ہماری نمازیں ایسی ہو جائیں جیسی نماز ہم سے اللہ از وجل قرآن پاک میں جس کی نماز کا ہم سے ارشاد فرماتا ہے اور فلا پانے والے مومنین کے حوالے سے جو ارشاد ہوا کہ اور بعد و نے فرمایا نماز میں خوشو خاشعون ہے نا خاش خوشی یہ ہے کہ اس میں دل لگا ہوا ہو نماز میں دل لگا ہوا ہو دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نظر جو ہم نماز پڑھتے ہیں ہماری نظر جو ہے نا وہ جائے نماز سے باہر یعنی کہ ہم جہاں نماز پڑھے ہیں تو نماز کا اس میں یہ ہے کہ جب ہم قیام کرتے ہیں سورے فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں تو ہماری جو نظر ہے نا وہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے لوگ یہاں وہاں دیکھتے رہتے یہ نکرنا چاہیے تو اور گوشا چشم سے کسی طرف نہ دیکھے اگر یوں ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے ادھر کون آئے بھائی خدا کے بندو اپنے رب عز و جلا کی بارگاہ میں حاضر ہو ناف کے نیچے تم نے ہاتھ باندھے ہوئے نماز پڑھو اور اپنے رب کا ذکر کر رہے ہو اپنے رب کے آگے کچھ التجائے کر رہے ہو اس رب کے آگے حاضر ہو کر قرآن پڑھ رہے ہو تو یہاں وہاں دیکھنے کا کیا جواز بنتا ہے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ایک شخص کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا تھا یا نماز پڑھ رہے نا تو وہ داڑھی کے بالوں سے جیسے کھیل رہے ہیں کچھ اس طرح کا ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے اندر خوشو ہوتا تو اس کے آزاد سے اس کا خوشو ظاہر ہوتا اب آپ غور کیجئے دیکھیں جو اندر ہوتا ہے نا اس کا باہر ہوتا ہے نہیں کہ دل میں ہونا چاہیے جناب یہ تو دل میں ہونا چاہیے ظاہر سے کیا ہوتا بس ظاہر سے کیوں کچھ نہیں ہوتا اب یہ مجھے بتائیے آپ پیشوس ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں چائے کا پیالہ بھی ہو ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ ہے چائے کا پیالہ ہو اور اور چائے کے پیالے کو پکڑے چائے کے کپ کو پکڑے گرم ہے گرم ہے جھٹکا لگا گرم ہے کیوں گرم ہے اندر گرم ہے یہ کیسے ہو سکتا کہ چائے اندر اندر ہو اور اس کا کپ گرم ہو جو اندر ہوگا وہی وہ باہر ظاہر ہوگا نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چائے اندر میں ٹھنڈی ہو اور کپ گرم ہو تو جو اندر ہوتا ہے وہ باہر ہوتا ہے اندر کی کیفیت کیا ہے جیسے بعض عورتیں بے ہیں کہتی ہیں کہ جناب پردہ تو دل کا ہونا چاہیے پردہ دل کا ہونا چاہیے تو قرآن کی آیتیں جن میں حجاب کا بیان ہے اور سارے جو پردے کے احکامات ناصل ہوئے ہیں یہ پھر کا ہے یہ اس کے بارے میں کیا حکم آپ سوچیں گے پھر اگر اس کے آگے بڑھے تو, تو وہ مزید مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ نہیں کہنا چاہیے یہ مطلب ضرورت ہے آپ اگر ہم ہم بے عمل ہیں ہم اگر مطلب سستی کرتے ہیں ہم کو شریعت کے احکامات کو ماننے احکامات پر عمل کرنے میں ہماری اگر کہیں کمزوریاں ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ یہ کہ جناب کہ اس کا یہ حکومت ہے اس کا یہ, یہ مطلب ہے کا مطلب وہاں سے ہوتا ہے مگر چونکہ میں عمل نہیں کر پاتا ہوں تو میں اپنے عمل کو کوئی پروٹیکٹ دینے کے لیے فضل قسم کا پروٹیکٹ اور غیر واجب پروٹیکٹ دینے کے لیے میں اپنی طرف سے اس کی الٹی سیدھی تعبیریں کرتا رہتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے مفسرین نے جو قرآن مجید کی آیتوں کو سینکڑوں برس پرانے ہمارے بزرگ آ رہے ہیں قرآن مجید کی آیتوں کے تحت انہوں نے تفسیریں لکھی ہیں ان کو سمجھیں تو پتا چلے گا کہ ہمارے بزرگوں نے قرآن کو کیسے سمجھا وہ بہت اچھا قرآن سمجھتے تھے تو بات چلی تھی وہ خوشی سے اس لیے تھوڑا سا وہ میں آگے نکل گیا آتے دوبارہ نماز کی خشو نماز کی خشیت کی طرف خشو اور خشو کیسے ہونا چاہیے تو اس, اس معاملے میں ہمارے صدر الرفاظ نویم الدین مراد آبادی علیہ رحمت الحادی لکھتے ہیں کہ نماز جیسے کہ یہ بعض جگہوں پر ایسا بھی لکھا ہوا ہے کہ نماز آتی کی سجدے کی جب آپ نماز پڑھے تو نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے گوشہ چشم سے کسی طرف نہ دیکھے اور کوئی فضل کام نہ کرے ابس کہتے ہیں با سا ابس کوئی فضل کام نہ کرے اور کوئی کپڑا شانوں پر نہ لٹکائے اس طرح کے اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہو یوں جیسے کہ وہ رومال جیسے لٹکا دیا ایک ادھر لٹا کر ادھر لٹا کرے اور آپس آپ میں ملے نا انگلیاں نہ چٹکائے نواز پڑھ رہے ہیں اب جیسے تراوی میں لمبی قید ہو رہی ہوتی ہے یہ تو منع ہے نا ٹھیک ہے یہ مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ خوشبو کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے انگلیاں نہ چٹکائے اور اس قسم کی حرکت سے باز رہے فرمایا کہ خوشبو یہ ہے کہ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے اس کا منع کیا گیا ہے تو یہ نماز کی خشیت کے بارے میں میں نے چند مدنی پھول عرض کی ہے اس سے بہت وسعت آ سکتی ہے بزرگوں کے نمازوں کا احوال یہاں بیان کیا جا سکتا ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نمازوں کی کیفیت یہاں بیان کی جا سکتی ہے مولا مشکل کشا شیر خدا کر اللہ تعالی وجل کریم کی نمازوں کے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں اور بزرگان نے دن کے واقعات ملتے ہیں ایسے نماز پڑھتے جیسے کہ ڈنڈی گڑی ہوئی ہے بانس جیسے گاڑ صدیقی اکبر کے بارے میں بھی یہی لکھا ہے ربضی اللہ تعالیٰ جیسے بانس گاڑ دیا ایسی نماز انحماق ہوا کرتا تھا اور نماز میں اسی اس قدر خشیت ہوا کرتی تھی ہمیں تو نماز سے سارے کام یاد آ جائے کرتے ہیں وہ ایک چوٹ کرنے کے لیے کسی نے واقعہ کتاب میں لکھا ہے کہ مسجد کے ساتھ ایک کرنے کی دکان تھی اور وہ کرنے والا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس تو چھٹانگ آدھا چھٹانگ پاؤ آدھا پاؤ ایسی چیزیں وہ الائچی لے گیا تو کوئی لونگ لے گیا تو کوئی تھجی لے گیا کوئی یہ گرم اثرہ لے گیا کوئی چھوٹی موٹی چیزیں زیرہ وغیرہ لے جاتے تو وہ حساب کرتا رہتا ہے. تو ادھار بھی چلتا رہتا ہے یہ ادار اس کا چل رہا تھا تو یہ اس طرح کی دکان چلتی تھی ایک دن اس کا اس کی عشاء کی جماعت چلی گئی نماز پڑھتا تھا ساتھی تھی دکان کے ساتھ اس کی عشاء کی جماعت چلی گئی اب یہ رونا شروع کیا اس نے لوگوں کو بڑا تعجب خدا والا والی اس کی جماعت چلی گئی اس کو کیسا احساس ہو رہا ہے کہ یہ رو رہا ہے نماز جماعت چلے جانے پر لوگوں نے آ کر کی کہ آپ کی جماعت چلی گیا ہم آپ سے بولا یار جماعت جانے سے کون رو رہے بھائی وہ رونا ہے جس افسوس ہوتا یار جماعت چلی گئی یا نہیں جیسے کہ رونے کیسی شکل بنا لیتا ہے آدمی تو وہ جماعت ہو گئی لوگوں کو تو اس نے کہا جماعت جانے سے کون رو رہا ہے میں تو اس لیے رو رہا ہوں امام صاحب چار فرض پڑتے تھے اور میں ان چار فرضوں کے درمیان اپنے پورے دن کا حساب بنا لیتا تھا اب وہ امام صاحب کی جماعت چلی گئی حساب کیسے بناؤں گا یہ چوٹ کرنے کے لیے چوٹ کرنے کے لیے اور بات یوں اتنی زیادہ فرق بھی نہیں رکھتی کہ ہمیں ویسے ہی نمازوں میں بہت سارے کام یاد آتے ہیں جیسے نماز شروع کرتے ہیں ہماری پرواز کہیں اور ہو جاتی ہے ہم ایسے سے کام جو ہم بھول چکے ہوتے ہیں ہاں واقعی ایسے کام تو بالکل بھول چکے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے پر یاد آ جاتے ہیں اور بعض اگر ہوتا ہے کہ نماز ختم کرتے وہ کام پھر بھول گئے ہماری نماز کہی علام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز میں خشیت عطا فرمائے اور خوش و خصو کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے درست وضو کریں پوری نماز کا درست طریقہ کار سیکھیں اور درست قرآن کے ساتھ اللہ توفیق دے تو قرآن کو سمجھتے ہوئے مشہور مشہور صورتیں بعض اوقات ہم قرآن مجید کی پڑھتے ہیں نماز کے اندر اللہ توفیق دے تو ان صورتوں کے, م... کے معنی اپنے ذہن میں بٹھا لیں جیسے مثال کے طور پر آپ سور فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کی کا جو معا ہے ترجمہ ہے وہ آپ کے ذہن میں ہو اگر آپ نے سورہ فیل پڑھی علم ترکی فلا اصحاب الفیل تفسیر پڑھے اس کا ترجمہ اور اس کے پورا وہ اس کا جو سیاق و سبا کے وہ ذہن میں آپ کے رہے گا اسی طرح سورہ نا سورہ فلک اور بہت ساری صورتیں ہیں مطلب کہ سورہ بقرہ سے اگر آپ نے کچھ پڑھا سورہ یاسین اگر آپ نے پڑھی سورہ رحمان اگر آپ نے پڑھی تو جو کچھ پڑھ رہے ہیں مطلب یہ ایک میں حسن پیدا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں ایک نماز میں لطف اور سرور اور لذت پیدا کرنے کے لئے ارض کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس طرح سمجھ کر قرآن پاک نماز میں پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو واقعی تک نماز میں سرور آئے گا آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ میں رب کے حضول کیا ارض کر رہا ہوں یہ لطف کے لیے کہہ رہا ہوں سرور کے لیے کہہ رہا ہوں مزے کے لیے کہہ رہا ہوں ایک کیفیت ملے گی اسی میں نظر کی حفاظت کا بھی میرے ابھی ذہن میں یہ روایت آئے کہ جو کوئی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اپنی نگاہوں کو گناہ سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عبادت کی ایسی لذت عطا فرماتا ہے جس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے ایسی عبادت کی لذت ملتی ہے تو خوشبو پانے کے لیے اپنے آپ کو کئی ایسے ماحول سے فارغ کریں انشاءاللہ نماز اللہ بڑی خشیت نصیب ہوگی اور بھی اس بہت سارا مضمون میرے ذہن میں آ رہا ہے لیکن پھر ساری باتیں مزید رہ جائیں گی آگے اللہ تبارک تعالی مزید ان کے ارشاد فرماتا ہے کہ الزین لذوی مور اور جو کسی بے بےہدا بات کی طرف التفات نہیں کرتے یعنی ہر لو و باطل سے مجھ رہتے ہیں یہ اتنا خوبصورت اور پیارا ارشاد ہے ہمارے رب کریم کا یعنی یہ جو لوگ جو پانے والے مومنین ہیں ان کے اوساف گویا یہ بیان ہوئے کہ وہ جو اپنی جو کسی بےحدا بات کی طرف التفات نہیں کرتے یعنی آپ التفات کا لفظ اعلیٰ حضرت کی آپ ترجمے پر غور کریں کہ لفظ التفات یعنی کسی بےہدا لف کام میں پرنا تو کجا یہ وہ نیک مسلمان ہیں جو التفات بھی نہیں کرتے میں دیکھتا ہی نہیں ہوں اس طرف آپ یہ نہیں کہتے دیکھنا ہی نہیں اس طرف نہیں نہیں بھائی میں دیکھتا ہی نہیں چھوڑا نہ یار پڑھنا تو بڑی دور کی بات ارے التفاط ہی نہیں کرتے یار آپ التفاط تو کریں ہماری توجہ تو کریں توجہ ہی نہیں کرتے اب آپ بتائیے کہ جو کسی بےہدا بات کی طرف التفات نہیں کرتے یہ فلاں پانے والے مومن کی علامت ہے ہم کس قدر بے حدا کاموں میں پڑے رہتے ہیں بے حدگی کی انتہا اگر میں کہوں کہ ہم میں سے کئی کرتے ہیں تو شاید تعجب نہیں ہوگا ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے ہماری منگنیوں میں کیا ہوتا ہے ہماری دعوتوں میں کیا ہوتا ہے ابھی تو خیر اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ مدنی چینل کی اسکرین کے سامنے بیٹھے ہیں اس کے علاوہ اور اسکرین اس پر آپ کو کیا نظر آتا ہے کیا عورتیں نظر نہیں ہیں بے پردہ عورت کو زیر محرم نا محرم عورت جو بے پردہ ہم آتی ہے اس کو دیکھنے کی شریعت نے اجازت تو نہیں دی ہے بلکہ عورت کی تو آواز بھی عورت ہے موسیقی میوزک موسیق, اس کے خلاف تو ویسے ہم نے اعلان جنگ کیا ہوا تھا تو کیا آپ مطلب ہمارے اسکرین اس اس پر ٹی وی کے جو اسکرین ہے کیا اس سے اس کے سپیکروں سے آپ دیکھئے کہ ہمارے کان اور ہماری آنکھیں کیا بے حدگی میں مبتلا نہیں ہیں گناہوں میں مبتلا نہیں ہے ایک تو بےہدا کام ہوتا ہے بےہدا کام ہے بے کام کی طرف التفاق نہیں کرتے تو گناہوں میں پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے مدی چلے کے ناظرین اور کیجیے تو قرآن کی آیتوں سے جو مضامین میں نے تفاصر میں پڑھے اس کا پورا خلاص آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. پھر ارشاد فرمایا اب نیت کہہ رہے ہیں ان شاء ہم گناہوں سے بچیں گے بےہدا بات کی طرف التفات بھی نہیں کریں گے توجہ نہیں کریں گے فیضان مدینہ آ جاؤ یار فیضان مدینہ انشاءاللہ یہاں آپ کو مدینہ مدینہ ماحول ملے گا اللہ نے چاہ تو مسجد میں جا کر بیٹھ جائیے اللہ کا ذکر کیجئے آپ فارغ ہیں قرآن پاک کی تلاوت کیجئے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آئے گا آپ فارغ ہیں دروش شریف پڑھیے فارغ ہوں یا نہ ہو ذکر اللہ تو حربت کرتے رہنا چاہیے لیکن ایک ایسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں دروش شریف پڑھیے ذکر اللہ کیجیے تسبیح پڑھ لیجیے ایک بار سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لیں الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لیں اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ لیں کلمہ طیبہ کی تسبیح پڑھ لیں سوس و یہ پڑھ لیں قرآن کھول کر بیٹھ جائیے دینی کتابیں کھول کر بیٹھ جائیے گھر میں نماز کے احکام رکھیے پردے کے بارے میں سوال جواب رکھیے خفیہ کلیمات کے بارے میں سوال جواب کتاب رکھیے نیکی کی دعوت رکھیے گیبت کی تباہ کاری رکھی ہے یہ مقت المدینہ نے مدنی توحفہ بھی دیا ہے یہ مقتوۃ المدینہ نے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں یہ مدنی تحفہ ہمارے آشکا نے ماہر رمضان کے لیے نکالا ہے اس سے پانچ وی سی ڈیز ہیں کتنی پانچ وی سی ڈیز ہیں صرف سیونٹی فائیو روپیز یہ توحفہ ہے مدنی تحفہ بھی یہاں لکھا ہوا ہے یہ تحفہ اس کو لینے کی کوشش کیجیے یہ دیکھیے وی سیریز دیکھ لیجیے مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل انشاءاللہ شاء آپ کو رمضان المبارک میں بالخصوص اللہ نے جا تو کسی لمحے آپ کو ایسا بور نہیں ہونے دے گا آپ کو ہر وقت چینج نظر آتا رہے گا اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں الحمد للہ اللہ تعالیٰ ہمیں بےحدہ اور گناہوں برے ماحول سے اور کاموں سے محفوظ فرمائے آگے فرمایا و لذین اور وہ کہ زکات زکوات دینے کے کام کرتے ہیں اس کے تحت لکھا گیا کہ اس کے پابند ہیں اور مداؤمت یعنی ہمیشہ ادا کرتے ہیں اگر زکوٰۃ ہمیں دینے میں آپ نے سستی کیے تو زکوٰۃ بھی دینے کی کوشش کیے کہ زکوات بھی وقت پر پوری طرح ہم ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کرنا نصیب فرمائے زکوٰۃ جو بھی کیلکولیشن آپ چاہتے ہے وہ کیلکولیٹ کریں سونے کا دام بھی بڑھ گیا ہے مطلب یوں زکوٰۃ ہر سال بڑھ ہی جاتی ہے تو زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے صحیح طور پر اور جہاں دینا ہے جس کو دینا ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے وہ لذیل فرو جم اور وہ جو اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ گیا مگر الا ازوا جی بیو او ما ملکت اِا نم تو غیر ملومین اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں ان پر کوئی ملامت نہیں خواہش پوری کرنے کی جو ایک انسان کی ہوتی ہے اس کے لیے دو راستے بیان کیے گئے بیبیاں جو آپ کے نکاح میں ہیں اور شرعی جو باندیاں ہوتی ہیں باندھیوں کا تو ابھی جو وہ نہیں ہے دو صورتیں بی قرآن پاک نے بیان کہ اس کے علاوہ سارے راستے بند کر دیے بلکہ آگے ارشاد ہوا فریب تغا و را غالی کا فلا کا اور تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے برنے والے ہیں تو یہاں بند کر دیا پھر ارشاد فرمایا و لذین امانات و احد اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں اب یہاں بڑی وضاحتیں ہمارے مفت نے لکھی ہیں کہ خواہ و امانتیں اللہ کی ہو یا خل کی اسی طرح عہد خدا کے ساتھ ہو یا مخلوق کے ساتھ سب کی وفاد ہے یعنی مسلمان کی امتیادی شان یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے اور اپنی امانتوں کو پورا کرے یہ اس کی امتیازی شان ہے میرے وعدے اور امانت سے متعلق پچھلے دنوں الحمد للہ آپ کو کچھ مدنی پھول دینے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے ہم اپنا وعدہ پورا کریں جو کمینڈمنٹ ڈس کمینڈمنٹ جس کو کہتے ہیں جو بات کی کی اور اسی طرح ہم نے جو وعدہ کیا ہے اپنے وعدے کو بھی پورا کریں اور امانتیں ادا کریں خیانت کا جو ایک بد قسمتی سے ہمارے یہاں ایک ہے کہ کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کہتا آپ کے سامنے اب ایسا حال ہے کہ بیوی اگر شوہر کو پیسے رکھواتی ہے تو کہتی ہے خرچ نہیں کر دینا کھا نہیں جانا شہر بیوی کو پیسے دیتے ہوئے ڈرتا ہے کہ یہ کہ آگے پیچھے نہ کر دے باپ دیکھتے پر پیسوں کے حوالے سے اپنی پراپرٹی افسر کے حوالے سے بدقسمتی سے اعتماد کرتے ہوئے ہت کی جاتا ہے اور بیٹا باپ کے معاملے میں تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے اب یہ ایک میں نے چھوٹی سی فیملی کا ایک آپ کے سامنے وہ جائزہ پیش کیا کہ باپ بیٹا بیوی شوہر آپس میں بھائی بہنوں میں بھی اس طرح کے پرابلم ہوتے ہیں الماریاں لوک کر کے رکھیں گے کہ کوئی نکال نہ لے اعتماد کی فضا جیسے ہمارے یہاں ختم سی ہو گئی ہے کیسا کیسا ماحول آ گیا کہ مطلب کہ ماں کو اولاد پر اعتماد نہیں ہے شوہر کو بیوی پر اعتماد نہیں ہے بال بیوی بال کہتی ہے کیا میرے سے چھپاتے رہے دے کیا میں چھپاتے رہے کیا بولے گا کیا کروں دو چار دفعہ بتا کر پچھتا رہا اب نہیں اب نہیں بتاتا بی چیزیں شور سے چھپائے تو کیا تعجب ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے ایک دوسرے پر اعتماد کریں اب میں نے کہا اعتماد کریں تو ظاہر ہے کہ اب ہم اپنا ایسا کریکٹر ڈیولپ کریں ایسا کریکٹر ہم اپنا مطلب کہ ابارے کہ لوگوں کو کھائی نہ کھائی ہم پر اعتماد ہو جائے الحمد للہ جیسے لوگ ہیں لوگ جانتے نہیں ہیں لیکن بس اس کے کریکٹر کو پہچانتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ہمیں جیسے اس بات کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہے کہ بعض جن کو کیش کا کام ہوتا ہے دکان پر وہ رابطہ کرتے دعوت اسلامی کا کوئی موبائل لکھ دو پر دیکھیں ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا شیطان سب کے ساتھ ہے چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہر جگہ ہونا چاہیے لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بعض جگہوں پر اس طرح کا اعتماد آدمی پر اس کا کریکٹر اعتماد کروا دیتا ہے کہ ہاں یار اس پر اعتماد کرنا یہ بات کر رہا ہے یہ سچ کر رہا ہوگا اس کا کریکٹر بتاتا ہے اس کا مطلب کہ وہ گیٹ اپ بھی بعض اوقات ڈکلیئر کر دیتا ہے اس کا ملنا جلنا بات چیت کا انداز کر دیتا ہے ہاں یہ بھی طے ہے کہ بات چیت کے انداز میں بعض کا دھوکہ دینے والے بھی ہوتے ہیں وہ بات چیت کرتے ہی اس انداز سے ہیں کہ اگلا آپ مجھ پر اعتماد کر لیں اور میں اپنا کام پورا کر لوں تو جینے کی خواہش تو کچھ پہچان پیدا کر البتہ اعتماد اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے اعتماد کو بحال ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے تو آپ نے مدنی چن کے ناظرین ملاحظہ کیا کہ وہ مومن جو فلا پانے والے ہیں ان کے بارے میں آیا کہ نمازوں میں گر گراتے ہیں بے حدا بات کی طرف التفات نہیں کرتے زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے وعدے اور اپنی امانتوں کو پورا کرتے ہیں اور پھر فرمایا و لذیذ اوپر نماز کا ذکر تھا اوپر گر گرانا تھا خوشو تھا خوشو اور خشیر جس کو ہم کہتے ہیں اب جو فرمایا وہ وہ جو اپنی نمازوں کی نگے بانی کرتے ہیں یعنی اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اور انہیں ان کے وقتوں میں ان کے شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور فرائض اور واجبات اور سنن اور نواز سب کی نیک بانی کرتے ہیں تفسیر پھر خزانہ عرفان میں بیان کر رہا ہوں کہ وقتوں میں پڑھنا ہے جو نماز کا وقت ہے اس وقت میں پڑھیں پہلی بات پھر ان کے شرائط نماز کی شرائط جو ہیں ان شرائط کو پورا کریں کہ نماز کی شرطیں کتنی ہیں یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے نماز کے احتام میں لکھی ہوئی ہیں نماز کے فرائض شرائط الگ ہیں فرائض الگ ہیں نماز کے شرائط پوری کریں نماز کے فرائض پورے کریں ان کے واجبات پورے کریں نماز میں بہت سارے واجبات ہیں نماز میں فرائض بھی ہیں نماز میں شرائط بھی ہیں نماز میں سنتیں بھی ہیں نماز میں مستحبات بھی ہیں نماز کے مقروحات بھی ہیں کوئی بات مقرور تحریمی ہی ہیں کوئی بات مقرور تنظیحی ہی ہے اور اس طرح کے کئی احکامات نماز کے ہیں آپ نماز کے احکام کتاب لے لیجیے اس میں ان اللہ کو یہ سب چیزیں مل جائیں گی اسی طرح سنو نوافل سب کی نکبانی رکھتے ہیں یہ ہوئی نو آیتیں جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی اس کے متعلق قرآن آگے فرماتا ہے الوارثون یہی لوگ وارث ہیں کس چیز کے الا یہی لوگ وارث ہیں الوارثون کس چیز کے وارث ہیں الزینس الفردوس کہ فردوس کی میراث پائیں گے کتنا پیارا ہے کتنی, کتنی پیاری بشارت ہے فردوس کی میراث پائیں گے جب انسان کو بہت ساری نعمتیں ملتی ہے نا اس کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یار چلی نہ جائے یہ کھو نہ جائے یہ مجھ سے ضائع نہ ہو جائے اس طرح کی اس کی کیفیت ہوتی ہے جنت میں میں نے پہلے جنت پہ غم نہیں ہے جنت میں حضر نہیں ہے تو یہ شاید کیا ہوا یہی لوگ وارث ہیں الا وارثن الزین یریسون فردوس کی جھن فردوس کی میراث پائیں گے کیسی میراث ہوگی ہا خالی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے میرے مدنی چلنے کے ناظرین نماز کی حفاظت نماز کی نکے بانی نماز میں خوشور خضور زکوٰۃ ادا کر دینا بری باتوں کی طرف التفات نہیں کرنا بے کاموں کی طرف التفات نہیں کرنا اس میں اب بری صحبت سے بھی بچنے کی کوشش کریں مطلب ہر اس چیز سے جو ہمیں برائی کی طرف ابھارے اللہ کی نافع کی طرف ابھارے کوشش کریں کہ ہم ان سے بچیں گے اپنے وعدوں کی اپنی امانت کی حفاظت کریں پاسداری کریں اپنے شرمدا کی حفاظت کریں حیا والے کام کریں جس میں حیا ہو وہ کام کرے بھی حیائی ہو اس کو ترک کر دیں اور نماز اپنے وقت میں اس کے پورے شرائط فرائض آداب کے ساتھ ادا کریں انشاءاللہ شاء اللہ از اللہ کی رحمت شامل حال رہی جنت و سردو میں آکا کا پروس عطا فرمائیں گی کا پروس نصیب ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی ایک محلے میں جگہ ان کے ملی ہو اے خاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو شان شان شان اللہ نے چاہا تو جنت میں آقا کا پروس پائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے عمل کا جذبہ عطا فرمائے اخلاص عطا فرمائے آئیے امیر علیہ السلم کی طرف چلتے ہیں ان وہاں کی برکتیں لیتے ہیں بڑا لطف آتا ہے یہی میار مدنی چینل کسی وقت بھی ان شاء اللہ تعالیٰ بور نہیں ہونے دے گا بیان بھی سنیں گے تفسیریں بھی سنیں گے یہ بھی مزاحر یہ بھی باہر ہے یہ بھی باہر ہے نہتے بھی منا جاتے بھی باپا کے مدنی پھول مدنی مظاہرے اور یہ بس مکی مدنی مدنی پھولوں کو چنتے رہیں گے اور دل کے مندی گدر سمجھ سجاتے رہیں گے آئیے امیر سلم کی طرف چلتے ہیں. اللہ عمل کا جذباتہ بی جاہین نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و الصحبی وسلم صلوات و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قریشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ